کیا تو نینا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمیں میں ہے اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے ہے اسمان کو کزمے پر ناگر گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے